سورت المؤمنون کی آیت نمبر تینتیس اور تیسرا رکن وقول قومی لدینہ کا فروغ اور کافر قوم کے سرداروں نے کہا اکثر مقامات پر سردار مالداروں کا ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ جو شخص مالدار ہو قوم کا سردار ہو اگر وہ نیک ہے تو اس کی نیکی کی وجہ سے پوری قوم نیک ہو جاتی ہے اور اگر وہ گناگار ہے تو خود بھی جہنم میں جاتا ہے اور دوسروں کو بھی لے کر جاتا ہے کیونکہ اکثر غریب لوگ ایسے دنیاوی طور پر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں مالدار ہیں سردار ہیں افسر ہیں وزراء ہیں ان کے طور طریقے اور ان کے انداز کو اپناتے ہیں تو سرداروں نے کہا وہ قزب آخرتی اور انہوں نے آخرت میں ملاقات کو جھٹلا دیا کہ آخرت میں مر کر جانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اس کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا وہ ات رف نہ حالانکہ ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں عیش و عشرت عطا فرمائی نعمتی عطا فرمائی تو شکر کرنے کے بجائے وہ سرکش ہو گئے یہ ایک معاملہ آج بھی ہے کہ جو گناگار ہے اگر اسے نعمتوں کی فراوانی ہو جائے اور مال کی کثرت ہو جائے تو مزید وہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے اور ایسا متکبر ہو جاتا ہے کہ پھر کبھی کوئی نیکی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا وہ کہنے لگے ماہ اللہ بشرز لکم یہ تو تمہارے جیسے بشر ہے نبی کے مقام مرتبے کو قوم عاد نے نہ سمجھا یا مما تلو من ہو جس سے تم کھاتے ہو انہی چیزوں سے وہ کھاتے ہیں وہ یشرب مما تشرب اور جن چیزوں سے تم پیتے ہو انہیں چیزوں سے وہ پیتے ہیں مرادیے کہ جو تم کھاتے ہو جو تم پیتے ہو یہ نبی وہی کھاتے وہی پیتے ہیں تو ان کی نگاہوں میں طاقت کیسے پیدا ہو گئی کہ فرشتوں سے کلام کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہی کو سن رہے ہیں اور ان کی عقل اور ان کا شعور اور ان کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند کیسے ہو گیا کہ جب ہم جو چیز کھاتے ہیں وہ بھی یہی چیز کھاتے ہیں تو ہماری عقل اور ان کی عقل میں اتنا بڑا فرق کیسے ہے وہ اس بات کو نہ سمجھ سکے کہ اللہ تعالی جسے مقام و مرتبہ دینا چاہے اسے مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے ولعین اتم بشرم مس لم اب چونکہ قوم کے سردار تھے ساری قوم ان کی فرم بردار تھی تو کہنے لگے کہ تم ولئین اگر اتوتم بشرم مسلکم تم نے اپنے جیسے بشر کی پیروی کی ان نقم عظ الخر بے شک اس وقت ضرور تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے تو تم سردار ہو کر اپنے جیسے بشر کی باتیں مانو اور انہیں نبی مان لو یہ تمہارے لیے بہت نقصان کی بات ہے مراد یہ ہے کہ یہ متکبر تھے غرور تھا جس نے انہیں حق سے روک دیا دوسری بات انہوں نے نبی کے ظاہر کو دیکھا انہیں اللہ نے جو مقام مرتبہ دیا وہ اس کو نہ سمجھ سکے کم ان کم ادام تم کیا وہ تم سے وعدہ کرتے ہیں بے شک جب تم مر جاؤ گے وہ کن تم تو اور تم مٹی ہو جاؤ گے وہ تم ہڈیاں ہڈیاں ہو جاؤ گے ان کم مخ بے شک تم نکالے جاؤ گے یعنی کافر اس بات پر حیرت کا اظہار کرتے اور آپس میں کہتے کیا یہ تم سے ایسے وعدے کرتے ہیں یہ نبی ہئی ہاتا ہئی ہاتا ہی ہاتا کے معنی بہت دور کی بات ہے جو ناقابل یقین ہے عقل میں نہیں آتی ہئی ہاتھا ہائی ہاتھا بہت دور کی بات ہے بہت دور کی بات ہے لما تو آدون وہ باتیں جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے ان ہی اللہ حیات نت دنیا ہماری زندگی تو صرف یہی زندگی ہے کھاؤ پیو ایش کرو نمو ہم مرتے ہیں وہ ناحیہ اور جیتے ہیں وہاں ناخنوبی بمبعوثین اور ہم ہرگس کل بروز قیامت نہیں اٹھائے جائیں گے دنیا کی زندگی ہے اس میں ظلم و زیادتی جو کرنا ہے کرو کیونکہ آخرت میں ہمیں اٹھنا ہی نہیں ہے کیونکہ حضرت حود علیہ صلاحت وسلم قوم عاد کو ظلم سے سرکشی سے گناہوں سے بھی روکتے بت سے بھی روکتے تو یہ آپس میں کہتے جو ہمارا دل چاہے کریں یہ پابندیاں اور پابندی کی زندگی ہماری سمجھ میں نہیں آتی جب دنیا میں ہی رہنا ہے اسی میں جینا ہے اسی میں مرنا ہے اور یہی ہماری زندگی ہے فائنل زندگی تو جو ہمارا دل چاہے کرے جو موجودہ دور میں جس چیز کو چاندی کا ورک لگا کر خوبصورت بنا کر پیش کیا جاتا ہے روشن خیالی کے نام سے آزادی کے نام سے وہی سوچ ان کافروں کی تھی کہ آزادی ہونی چاہیے اسی میں جینا اسی میں مرنا ہے یہ قیامت کی فکر اور یہ کرو گے تو حرام اور یہ کرو گے تو ناجائز اور اس طرح زندگی گزارنی ہے انہی حیات حیاتنا دنیا ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے نموت و نحیا جیتے ہیں ہم مرتے ہیں مبوسین ہمیں ہرگز دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا ان ہُوَ اِلَّا رَجُلُ نِفْتَعَا عِلَى اللَّهِ كَذِبًا پھر حضرت حود علیہ السلام کی انہوں نے بے عدبی کی اور کہنے لگے یہ مرد تو صرف اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہا ہے وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ہم ہر ان پر ایمان نہیں لائیں گے قَالَ رَبِّن سُرْنِي بما كَذَّبُونَ حضرت حود علیہ السلام نے عرض کی پروردگار میری مدد فرما اس پر کہ ان کافروں نے مجھے جھٹلا دیا اور میری جان کے دشمن ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑا سا وقت باقی ہے ان قریب لا ناد ضرور با ضرور وہ صبح ندامت کرتے ہوئے کریں گے سو رہے تھے یہ لوگ اور ساری رات اور دن ان کا یہ ہی مشغلہ تھا کہ حضرت حود علیہ السلام مومنوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے باتیں کرتے ایک رات کی لف سوئے صبح کے وقت ف آخت ہوں بالحق حق کے ساتھ ایک زوردار آواز نے انہیں پکڑ لیا زوردار آواز پیدا ہوئی اور ان کی آنکھیں کھلی لیکن انہیں اس قدر بھی موقع نہ مل سکا کہ وہ سیدھے کھڑے ہو سکیں آدمی جب کھڑا ہوتا ہے تو پہلے گٹھنے زمین پر رکھتا ہے ان کے گٹھنے ابھی زمین پر تھے اور یہ ہلاک ہو گئے فجا الم پس ہم نے انہیں گاس پھوس کی طرح کر دیا مٹا کر رکھ دیا للقوم بس ظالم قوم کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے قوم آت کے بارے میں بعد مفسرین فرماتے سیاح زوردار تیز آواز آئی اور پھر زوردار آندھی چلی اور اس آندھی نے انہیں ہلاک کر دیا یہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے اس آندھی نے انہیں اٹھا کر ایسے زور سے زمین پر پٹک دیا کہ یہ ریزہ ریزہ ہو گئے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ثم پھر ان شاہ انا مادم قرون ان پھر ان کے بعد بہت ساری قومیں ہم نے پیدا کی حضرت لوت علیہ السلام کی قوم ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے حضرت علیہ سلام کی قوم ہے سب نے اللہ کی نا فرمانیاں کی کئی سالوں تک اور بعض کو کئی سو سالوں تک ڈھیلیں دی گئی ماں تصب ام متن اجلا و ما تسبق من امتن وما تو جو وقت ان کے لیے عذاب کا مقرر کر لیا گیا نہ وہ اس سے آگے جا سکے نہ اس سے پیچھے ہٹ سکے اس وقت پر یہ ہلاک ہو گئے سم ار سلنا روسو پھر اس کے بعد ہم نے اپنے رسول مسلسل بھیجے پیدر پہ رسول بھیجے ایک رسول کے بعد دوسرا رسول کلا جا امت اور جب بھی کسی گروہ کے پاس ہمارے رسول آئے اس امت کے رسول آئے اور انہوں نے اچھی باتیں انہیں بتائیں کر زب ہو لوگوں نے اس رسول کو جھٹلایا آج تک یہی یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ گناہوں میں پڑے ہیں ان کی اکثریت نصیحت کرنے والوں کی نصیحت کو جھٹلا دیتی ہے ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں یہ تو کافروں کا انداز تھا اب مسلمانوں کا بھی یہی انداز بنتا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت بے نمازی ہے مگر انہیں کوئی بات خلاتی نہیں ہے اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا وہ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں اللہ تعالی ہمارے دلوں کی سختی کو دور کر دے اور دل کو نورے قرآن پاک سے منور کر دے فانا بادہ بادن بس ہم نے اگلوں سے پچھلے ملا دیے مراد یہ ہے کہ انہیں بھی ہلاک کر کے انہیں بھی موت دے کر جو پیچھے لوگ گزرے تھے ان سے ملا دیا وجا اللہ احادیث بڑی بڑی تہذیبیں گزری بڑی بڑی طاقتیں گزری ہم نے انہیں کہانیاں بنا دیا انہیں وجود مٹ گیا ان کے آثار مٹ گئے اب یہ پرانے قصے کہانیاں بن گئے ہیں ان کا کوئی وجود نہیں ہے آپ موجود دور میں دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے صدر بڑے بڑے وزیر اعظم بڑے, بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے جرنیل آج پرانی کہانیاں بن چکے ہیں روب دب دبا سب قبر میں خاک میں مل گیا فبعد قوم پس اس قوم کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے جو ایمان نہیں لاتی ارسلنا موسا و اخاحو ہارونا پھر ہم نے موسا علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ سلام کو ہماری نشانیوں کے ساتھ بھیجا سلطان مبین اور واضح غلبے کے ساتھ بھیجا یعنی موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا روب اللہ تعالیٰ نے وہ دیا کہ فرعون دشمن ہونے کے باوجود ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتا تھا الا فراؤن و مل فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف فس تک بر بس انہوں نے تکبر کیا وکانو قومن عالین وہ علی قوم تھے علی کے معنی فرونیوں کو بڑا غلبہ تھا اس لیے انہوں نے تکبر کیا مال بھی تھا اقتدار بھی تھا اور مسلمانوں پر انہیں غلبہ بھی حاصل تھا فقالو وہ بولے انو مینو لی کیا ہم ہمارے جیسے دو بشر کی خاطر ایمان لے آئیں؟ قوما لنا عابدون اور ان دونوں کی قوم بنی اسرائیل ہماری غلام ہے ہماری فرما بردار ہے تو ہم ان پر ایمان لے آئے تاکہ انہیں غلبہ مل جائے فقت پس انہوں نے ان دونوں کو موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جھٹلا دیا فقان من المہ بس وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے وہ بھی تباہ ہو گئے موسل کتاب اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تاکہ یہ لوگ ہدایت پائے نبنا مریم وہ ام آیا اور ہم نے عشا ابن مریم کو اور ان کی ماں کو نشانی بنایا ہماری قدرت کی نشانی آ وہی اور ہم نے ان دونوں کو پناہ دی انہیں ٹھکانہ دیا رب و اونچی جگہ کی طرف اونچی جگہ سے مراد بار مفسرین کے نزدیک فلسطین کی سرزمین ہے ذاتی قرار کہ آج بھی فلسطین کی سرزمین میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار اقدس موجود ہے ذاتی قرار وہ سرزمین جو رہنے کی جگہ ہے جہاں پر رہنا چاہیے رہنے کی اور انسانی ضروریات کی تمام چیزیں وہاں پر موجود ہیں وہ معین ان اور آنکھوں کے سامنے بہتا پانی فلسطین کی سرزمین جس زمانے میں قرآن پاک نزول ہوا اس زمانے میں دنیا میں تمام زمینوں میں سب سے یہ خوبصورت زرخیز اور بڑی ہی شاداب تھی تو فرمایا وہ سرزمین جس کی طرف حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نے ٹھکانہ دیا وہ ایسی سرسبت و شاداب سرزمین تھی یہ سارا مقام و مرتبہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کو عطا فرمایا کہ حضرت مریم جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئیں تو پوری دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ہو دنیا کے لوگوں کی اکثریت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے در پہ تھی مگر جسے اللہ تعالی رکھے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تو اس میں نصیحت ہے کہ کافروں تم اسلامی ریاست کو مٹانے کی کوشش کرو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی حفاظت فرمائے گا اور یہ دین تا قیامت قائم و دائم رہے گا یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ آج مسلمان انتہائی کمزور ہیں اور اپنے دین کی بقا کے لیے غافل بھی ہیں کھیل کود میں عیاشیوں میں گناہوں میں پڑے ہیں اپنی دولت ہم مسلمان ضائع کر رہے ہیں فضول رسومات میں فضول اور ناجائز کھیل کود میں اور گناہوں میں ہم ضائع کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود آج اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی مدد فرمائی ہے کہ اس قدر ظلم ہونے کے باوجود بڑی تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے اگر مسلمان خواب غفل سے بیدار ہو جائیں اور مغربی اور یہود و نصارہ کی تہذیب کو ٹھکرا دیں اور اسلام پر اور حضور کی سنتوں پر عمل پیرا ہو جائیں اور نور قرآن پاک سے منور ہو جائے تو ان قریب ہماری شکست فتح میں تبدیل ہو جائے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اقل سلیم عطا فرمائے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درد و سلام پڑھی اللہ وسلم علیہ و وہ مولا